ایک نقطہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک اگر مسلمان کے پاس ہو تو وہ اس کی کتنی قدر کرے گا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک اگر کسی مسلمان کے پاس ہو تو وہ خود کو کتنا خوش نصیب سمجھے گا یاد رکھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں سب سے زیادہ بابرکت چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں یہ ایسا تبرک ہے جو دیگر تبرکات سے بہت بڑھ کر ہے یہ وہ مبارک الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سانس مبارک زبان مبارک دہن اور مبارک ہوٹو سے بوسے لے کر طلوع ہوئے اور ان میں نور ہدایت اور برکت کا صدا بہار سامان ہے اس لیے کسی بھی صحیح حدیث یا مصرون دعا کو اسی طرح یاد کرنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک صحیح صنعت کے ساتھ پہنچا ہے یہ برکت اور خوش نصیبی کی بات ہے پھر ان دعاؤں میں استخارہ کی خاص اہمیت یہ ہے کہ یہ دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام کے ساتھ حضرات صحابہ کرام کو سکھائی ہے ہم یہاں بخاری شریف کی روایت سے یہ دعا نقل کر رہے ہیں ہر مسلمان اچھی طرح سمجھ کر درست تلفظ اور درست اعراب کے ساتھ یاد کر کے اس عظیم تبرک کو اپنے سینے میں محفوظ کرے نمبر ایک اللہمّی انی و کبھی علمی کا وسط تقدر کبھی قدرتی و کب الفغلی کا العظیم فإنك تقدر وَلا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي بعاطبة أمري أو كما قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وَإِن كنت تعلم وَنَّ هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي بعاقبه امري او كما قال عاجل امري واجلهه فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به نمبر 2 بخاری کتاب الدعوات میں جو دعا ہے اس میں اخری الفاظ تم عردین بیہ ہیں اسی طرح کتاب التوحید میں بھی تم عردین بح کے الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الل صى علی سیدنا محمد عليہ وصبى و بارک وسلم الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ